اعوذ اوظب من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم قرآن خلق الانسان علمه علبیان سور رحم یہ <تصفح> مدنی سورت ہے نزولاً ستانوے نمبر سورہ رات کے بعد نازل ہوئی ہے جب کہ قرآن مجید کی ترتیب میں پچپن نمبر سورہ قمر کے بعد جی اس صورت کے بارے میں یہ ایک اختلاف مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ آئے یہ صورت یہ مکی ہے یا یہ مدنی ہے یہ جی سورت کا یہ جو مضمون ہے شروع سے لے کر آخر تک یہ تو سورت کا مضمون یہ بتا رہی ہے کہ یہ سورت یہ مکی ہے لیکن جی اس کے بارے میں عام طور پہ قرآن میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے یہ ترمزی کی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے للت الجن میں اس سورت کو جنات پر پڑا تھا اور یہ مکہ کا واقعہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے کیونکہ صحابہ کرام پر بھی یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی لیکن صحابہ خاموش تھے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے یہ صورت للت الجن میں جنات پر بھی پڑی تھی فقان احسن مردود لیکن جنات وہ تم لوگوں سے جواب دینے میں بہتر تھے کیونکہ میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا فبی ای آلی یورب کماتو تو جنات جواب میں کہتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ جی کہ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا تیری کسی بھی نعمت کو ہم جھٹھلاتے نہیں اور تیرے لیے لائق تعریفیں ہیں ترمزی کی روایت میں آتا ہے تو اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت یہ مکی صورت ہے جی اسی لیے صورتوں کی مکی اور مدنی کی تعداد میں جو اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ بھی اسی بنیاد پہ ہے کہ آیا کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی مدنی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ رحمان کے مضمون کو دیکھا جائے تو مکی صورت لگتی ہے جب کہ عام طور پہ قرآن میں اس کے حوالے سے مدنی کی تصریح یہ کی گئی ہے یہ تو سورہ رحمان یہ مدنی صورت ہے نژلاً ستانوے نمبر سورہ رات کے بعد جبکہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں پچپن نمبر پہ ہے سورہ قمر کے بعد ربتی صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ کئی وجوہات پہ ہے گزشتہ صورت میں مجرم مجرموں پر عذاب کا تذکرہ یہ کیا گیا تھا غالب مضمون سورہ قمر کا تخویف تھا صورت میں عذاب کا پہلو یہ غالب تھا خوف کا پہلو غالب تھا تو اس صورت میں انعامات ذکر کیے جاتے ہیں مکرمین پر ماننے والوں پر انعامات کا ذکر ہے اس صورت میں رجا کا پہلو یہ زیادہ ہے یہ غالب ہے اور ایمان انہی دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے خوف اور رجا گزشتہ صورت میں خوف غالب تھا یہاں پہ رجا اور امید یہ غالب ہے یا گزشتہ صورت کے اختتام میں صرف دو آیات میں بشارت ذکر کی گئی تھی ان المتقین جناتر بالکل آخری دو آیات میں چون پچپن میں جی اس صورت میں انہیں جنات باغات کی اور ان نہروں کی تفصیل ہے جی اس سورت میں بشارت کی تفصیل ہے یا گزشتہ صورت میں شق القمر کا معجزہ بیان کیا گیا تھا چاند کے پٹنے کا یہ تو اس صورت میں یہ اللہ کی قدرت کی دیگر نشانیاں اور دیگر مظاہر وہ ذکر کیے گئے ہیں یا گزشتہ صورت میں یہ جی چار مرتبہ ولقد یسر القرآن ذکری فہل مدکر یہ جی تو اس صورت کے آغاز میں ذکر کیا جاتا ہے الرحمن کہ اللہ نے قرآن آسان کیا ہے کیونکہ وہ رحمان ذات ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور اسے آسان بنایا ہے دراصل یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے کتاب کو آسان بنایا ہے یا گزشتہ صورت میں تخویف دنیاوی کے نمونے یہ ذکر کیے گئے جی اس صورت میں تخویف اخروی کی تفصیل وہ کی جاتی ہے اس صورت میں تخویف اخروی کی تفصیل کی گئی ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر سینتالیس میں مجرموں کا ذکر کیا گیا ان المجرمی فی دلال وسع کے مجرم وہ عذاب میں ہوں گے تو سوال آتا ہے کہ مجرموں کو پہچانا کیسے جائے گا تو اس صورت میں آیت نمبر اکتالیس میں اس کا جواب دیا گیا ہے یو المجرمون مجرموں نے بھی مجرم ان کی خاص نشانیاں ہوں گی اور انہیں نشانیوں سے انی نشانیوں سے یہ ان کی پہچان وہ کرائی جائے گی یہ اور بھی بہت سارے وجوہ ربط ہیں یہ امتیازات وہ کون سی باتیں ہیں جو اس صورت کی خصوصیات ہیں اور دیگر صورتوں میں وہ خصوصیات نہیں ہیں صورت ممتاز ہے یہ اکتیس مرتبہ یہ اس آیت کے تکرار پہ فب ائی اعلیٰ یورب کومات و جی تو تم دونوں یعنی انسان اور جنات یہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے یہ آیت اکتیس بار یہ ذکر کی گئی ہے اور یہ اکتیس بار بھی ایک ترتیب سے ہے بلکہ اس کی ترتیب عام طور پہ ہم یوں ذکر کرتے ہیں کہ یہ دو نمبر یہ یاد رکھیں جی ستاسی اور اٹاسی ایٹ سیون ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ ستاسی اٹھاسی یہ اس ترتیب سے ہیں تو آٹھ سات پندرہ پھر آٹھ تیئیس اور آٹھ اکتیس یہ اس انداز سے ہے جی اس کی بھی ایک خاص حکمت ہے تو اکتیس مرتبہ یہ جملہ یہ تکرار کیا گیا ہے یا صورت ممتاز ہے جنات کی تخلیق پہ ممار نار دیگر جگہوں پہ نار کا ذکر یہ تو کیا گیا ہے لیکن ممار ذمار نار آگ کی کس جگہ سے تو اس صورت میں آیت نمبر پندرہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آگ کا جو سب سے جو اس کی سب سے گرم جگہ ہوتی ہے تو جنات کی تخلیق اسی سے کی گئی ہے یہ صورت ممتاز ہے مشرقین اور مغربین کے ذکر کے ساتھ کہ مشرق کا تصنیہ اور مغرب کا تسنیا یعنی مشرق الشتا اور مشرق السف اور مغرب الشتا اور مغرب الصیف یہ ذکر کیے گئے ہیں آیت نمبر سترہ میں یہ صورت ممتاز ہے جنت کی ہوروں کی تشبیح یاقوت اور مرجان کے ساتھ یہ قرآن میں یہ تجبی کسی اور جگہ دیگر چیزوں کے ساتھ تجبی دی گئی ہے لیکن اس صورت میں یاقوت اور مرجان یہ اس کے ساتھ تجبی دی گئی ہے مقصد الصورا سورت کا مقصد ہے مبارک فیک انہو اللہ ہر ایک چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والا یہ اللہ کی ذات ہے کہ جی اس مقصد پر صورت کا آغاز بھی دلالت کرتا ہے اور صورت کا اختتام بھی ہر چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والا یہ اللہ کی ذات ہے رحمان سے صورت کا آغاز کیا ہے اور تبارکس مرب کا دل جلال والاکرام برکت پہ یہ مضمون یہ ختم کیا گیا ہے اور اس دعوے پر سورت میں دلائل اقلیہ یہ ذکر کیے گئے ہیں تقسیم سورا سورت تین رکو ہے یہ اٹھتر آیات ہیں اور یہ تین رکو ہیں ہر رکو میں یہ جی الگ الگ مضمون یہ بیان کیا گیا ہے یہ جی پہلے رکو میں دلائل اقلییہ یہ بیان کیے گئے ہیں سورت کے دعوے پر سورت کے پہلے رکو میں اقلی دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں جی اس دعوے پر کہ مبارک فیق الشن اللہ ہر ایک چیز میں برکت ڈالنے والا وہ اللہ کی ذات ہے اور یہ دلائل یہ بیان کیے گئے ہیں دوسرے رکو میں منکرین کو تخویف یہ دی گئی ہے دوسرے رکو میں منکرین کو تخویف یہ بیان کی گئی ہے اور جہنم کی تفصیل ہے اور وہاں پہ جہنم کی تفصیل میں سات مرتبہ فبی ائ اعلی یورب کمات و زبان ذکر کیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں لہٰ سب آت ابواب اور وہاں پہ ہم اس اعتراض کا جواب بھی ذکر کر دیں گے کہ جہنم کے تذکرے میں فبی اعلی اعلیٰ یورب کمات زبان اس کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے جہنم کے تذکرے میں اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے دراصل یہ ایک ہے جہنم اور اس کی ہولناکی کے بارے میں اطلاع دینا پیشگی اطلاع دینا تاکہ کل کو عذر اور بہانہ باقی نہ رہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ پیشگی اطلاع دی جائے کہ اپنے آپ کو بچا لو تو یہ اللہ کی رحمت اور یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اور ایک ہے جہنم میں ڈالنا ڈالنا وہ الگ چیز ہے اور اس کے بارے میں پہلے سے بتا دینا یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور تیسرے رکوع میں ماننے والوں کو بشارت دی گئی ہے یہ اور وہاں پہ جو منقادین ہیں جو ماننے والے ہیں ان کی دو قسم ذکر کی گئی ہے اسی وجہ سے ولیمن خواب و مقام عرب بھی یہ جی پہلے دو قسم کے باغات کا ذکر کیا گیا ہے وہ مندو نہما جنتان اور پھر آگے دو قسم کے مزید باغات کا ذکر کیا گیا ہے ایمان والے ایک وہ مقرب ہیں جو آلہ پائے کے ہیں اور دوسرے ان سے درجے میں کم اور وہاں پہ آٹھ آٹھ مرتبہ فبی ائی اعلی یورب کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حدیث میں جنت کے آٹھ دروازے بڑے دروازے جو ہیں تو وہ آٹھ ہیں اور یہاں پہ بھی آٹھ آٹھ مرتبہ فبی اعلی یعب کمات تو یہ تین رکوع اور اس میں یہ تین مضامین بہقی نے شعب ایمان میں ایک روایت ذکر کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفور مرفور روایت ہے اللہ کے پیغمبر سے وہ نقل کرتے ہیں کہ کیلکل نش عروس ہر چیز کی ایک عروس ویسے تو دلہن کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ مراد زینت ہے خوبصورتی ہے ہر ایک چیز کی اپنی ایک زینت اور اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے وہ عروس القرآن اور قرآن کی خوبصورتی وہ سورہ رحمان ہے لیکن اس روایت کی سند یہ درست نہیں ہے شعاب المان امام بیہقی نے اس کی اچھی کتاب ہے اس میں بہت صحیح روایات بھی ہیں درست روایات بھی ہیں اور یہ اور یہ انہوں نے اس حدیث پر لکھی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایمان و بدعں و صبر و کہ ایمان کے کوئی ستر سے زیادہ شعبے ہیں تو انہیں ایمان کے شعبوں پر انہوں نے مختلف قسم کی وہ روایات وہ جمع کی ہیں امام بےحقی المتوفا 458 سو ہجری بہت بڑے محدث ہیں تو شعب المان اس میں انہوں نے یہ روایت ذکر کی اس کی سند میں ایک راوی ہے احمد ابن حسن ابن علی احمد ابن حسن ابن علی محدثین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ من الحدیث ہے من الحدیث اسی طرح لئی بفقہ بے سقا نہیں ہے اور امام زہبی نے کہ انہیں زوافہ اور متروکین میں شمار کیا ہے تو یہ روایت یہ سندن یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ جو روایت ترمیزی کی جنات کے حوالے سے وہ ہم نے ذکر کی جابر کی اس پر بھی امام ترمیزی نے وہ کلام کیا ہے اور امام بخاری کا قول نقل کیا ہے وہ روایت بھی یعنی یہ سند کی اس آیا اعلی معیار اس اس پیمانے پر وہ پورا نہیں اترتی کیونکہ ترمیزی میں کافی روایات وہ کمزور بھی ہے یہ جی الرحمن الرحمان یہ عام مہربان ذات رحمان سورہ فاتحہ میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ بروزن فعلان ہے بروزن فعلان اور اس میں عمومیت ہوتی ہے اس میں عمومیت ہوتی ہے اور اس میں کثرت ہوتی ہے رحمان وہ عام مہروبان ذات حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان مئت رحمہ کتنا مہربان ذات ہے اور کتنا رحمان ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی سو رحمتیں ہیں یا انزل منہا الجن وی و والحوام جی اللہ نے دنیا میں صرف اپنی ایک رحمت یہ اپنی مخلوق کے درمیان تقسیم کی ہے جنات میں انسانوں میں جانوروں میں حشرات میں جی اسی رحمت کی وجہ سے انسان دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے رحم کھاتا ہے اسی طرح جنات اسی طرح جانور اپنی اپنے بچوں پر فبہ یا تاطفون وبیہ یا اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں پر اسی رحمت کی وجہ سے وہ رحمت کرتے ہیں اور وہ میلان کرتے ہیں لیکن اللہ نے اخر اللہ تساؤ و تسعی نہ رحما لیکن اللہ نے قیامت کے دن کے لیے وہ ننانوے رحمتیں وہ رکھی ہیں یار ہم قیاما اور اللہ بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم کریں گے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے وہ عام مہربان ذات ہے عام مہربان ذات ہے اور اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے آل قرآن اس صورت میں دنیاوی نعمتیں وہ بھی ذکر کی گئی ہیں اور دینی نعمتیں وہ بھی ذکر کی گئی ہے لیکن سب سے پہلے جو دینی اور روحانی نعمت ہے تو اللہ نے یہ اس کو مقدم کیا ہے وجہ یہ کہ انسان کی نجات کا دار و مدار دنیا اور آخرت میں اس پر ہے یہ قاضی بیزاوی مشہور مفسر تفسیر بیزاوی کے نام سے ان کی تفسیر مشہور ہے ویسے تو ان کی تفسیر کی اس کا نام یہ جی انوار التنزیل تنزیل و اسرار و قاضی بیزاوی 685 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے قاضی بیزاوی وہ کہتے ہیں لم مکانت لم مکانت و اللہ تعداد النعم یہ سورت چونکہ دنیاوی نعمتوں اور اخروی نعمتوں دونوں پر یہ مشتمل تھی تو اسی وجہ سے اس سورت کو رحمان کے ساتھ شروع کیا ہے وجہ یہ کہ رحمان اس لفظ میں عمومیت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے رحیم جو ہے وہ صرف آخرت کے ساتھ وہ خاص ہے تو چونکہ سورت میں دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کی نعمتیں وہ ذکر کی گئی تھیں یہی وجہ ہے کہ سورت کا آغاز رحمان کے ساتھ ہے اور اسی کے ساتھ یہ سورت مسمہ بھی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیوی نعمتوں جو دینی نعمت ہے تو وہ سب سے پہلے وہ مقدم کی ہے اور ان دینی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہوا وہل وَهُوَ انعام بال قرآن قرآن کے ذریعے نعمت کرنا وہ تنزیل ہو تعلیم ہو قرآن کو نازل کرنا اور اس کی تعلیم دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پراگے وہ کہتے ہیں کیوں فعن نہ دین یہ قرآن یہ دین کی بنیاد ہے وہ منشرے اور یہ قرآن یہ شریعت کا سرچشمہ ہے آز املح اور یہ بہت بڑی عظیم وہی ہے وہ آز اور تمام آسمانی کتابوں میں سب سے معزز کتاب ہے <خار> <تصفح> یہ قرآن یہ مجزا ہے اور آگے, آگے بھی انہوں نے کافی جملے وہ لکھے ہیں تو الرحمن وہ عام مہربان ذات علم القرآن کہ جس نے سکھلایا ہے قرآن یہ اللہ نے خود قرآن کی تعلیم دی ہے اب یہاں پہ آگے یہ قرآن اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ علم القرآن علم جبریلا القرآن کہ اللہ نے براہ راست جبریل کو قرآن کی تعلیم دی نہیں بلکہ یہاں پہ وہ جو جسے سکھایا گیا ہے تو اسے محذوف کیا ہے یعنی مقصد یہ کہ اللہ نے جبریل کو جو تعلیم دی تھی کہ وہ محمد کو جا کر قرآن کی وہی پہنچائے اصل میں نسبت اللہ نے اپنی جانب کی ہے کہ جبریل درمیان میں ایک واسطہ تھا دراصل یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے محمد پر قرآن نازل کیا اور قرآن سکھایا محمد کو پھر محمد الرسول اللہ کے ذریعے صحابہ کو صحابہ کے ذریعے اور یہ سلسلہ یہ تا قیامت یہ چلتا رہے گا دراصل اس کی تعلیم یہ اللہ نے دی ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے یقیناً قرآن اور رد ہے کہ ان لوگوں پر اس زمانے میں منکرین پر اور یا آج کے زمانے میں کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں مستشرقین کہ اصل میں اللہ کے پیغمبر نے یہ قرآن جو ہے تو یہ فلاں یہودی سے سیکھا تھا اور فلاں شخص سے سیکھا تھا رد ہے ان لوگوں پر علم قرآن کہ کسی نے بھی اللہ کے پیغمبر کو یہ قرآن سکھایا نہیں بلکہ یہ اللہ نے سکھایا ہے اپنے پیغمبر کو خلقل انسان پیدا کیا ہے انسان کو ویسے ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ الرحمن قلقل انسان علم قرآن لیکن انسان کی پیدائش پر وہ جو قرآن کی تعلیم ہے تو اسے مقدم کیا انسان کی پیدائش بھی بذات خود یہ ایک نعمت ہے لیکن ان نعمتوں میں جو سب سے بنیادی نعمت ہے انسان تو انسان تب ہے جب وہ وہی کے تابے ہو اور انسان انسان تب ہے کہ وہ قرآن سیکھے ورنہ پھر دو پاؤں کا اور دو پائے پہ وہ چلنے والا حیوان ہے خلقل انسان انسان تیری پیدائش اس قرآن کے لیے وہ کی گئی ہے خلقل انسان پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو کیونکہ اور اسے قرآن نے نعمتوں میں اس لیے ذکر کیا حالانکہ دنیا کے کافر یہ بھی مانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق یہ کی گئی ہے لیکن یہ جی اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ جی کافر اور منکر اس مقصد کو نہیں مانتا اور وہ اللہ کی عبادت ہے اور وہ وہی کے تابع ہونا ہے اللہ مح البان عل اور سکھایا ہے اللہ نے اس انسان کو البیان بیان کرنا بیان اصل میں کہتے ہیں بان یبینو بیان اصل میں وضاحت کرنے کو کہتے ہیں کسی بات کو کھولنے کو کہتے ہیں بیان کو بھی بیان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے بات کھولی جاتی ہے واضح کی جاتی ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آج میں یہاں پہ بیٹھ کر اور آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر کہ اگر آج یہ نعمت نہ ہوتی بیان کرنے کی یہ جو صلاحیت ہے کہ انسان اپنی دل کی بات یہ الفاظ کے ذریعے اوروں کو سمجھاتا ہے اگر یہ نعمت یہ نہ ہوتی تو آج اتنی دور بیٹھے آپ لوگ میری بات وہ کیسے سن رہے ہوتے اور میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھا رہا ہوتا اور آپ سمجھ رہے ہوتے جی اگر لکھنا جو ہے یہ بھی بیان ہے کہ انسان لکھ کر اوروں کو وہ سمجھاتا ہے جس طرح تحریر کے ذریعے لیکن اگر ایک ایک لفظ میں لکھ کے آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھتا اگر آپ لوگ میرے سامنے بھی بیٹھے ہوتے اور میں لکھ کر آپ لوگوں کو یہ بتاتا تو اس پر کتنا وقت وہ صرف ہوتا کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو بیان سکھایا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات اور اپنے معاف ضمیر کو وہ اوروں کے سامنے وہ کھول کر وہ بیان کر سکتا ہے دیگر مخلوق کو اللہ نے یہ نعمت اللہ نے ان پر نہیں کی یہ انسان پر یہ نعمت یہ کی ہے انسانوں پر اور جنات پر اسی لیے مناطقا وہ جو تعریف کرتے ہیں کہ انسان یہ حیوان ناطق ہے ناطق کے معنی یعنی الفاظ کی مدد سے یہ اپنی بات وہ دوسرے کو سمجھانا اور دیگر مخلوق جو ہے تو وہ بے زبان ہیں اس حوالے سے لیکن ان کی بھی اپنی ایک بولی ہے لیکن انسان کو اللہ نے جو بولی وہ سکھائی ہے تو وہ یہ کہ انسان اپنی بات وہ اوروں کے سامنے کھل کر بیان کر سکتا ہے اور اور اسے وہ سمجھ بھی سکتے ہیں اور پھر ہر مخلوق کی اللہ نے اپنی ایک بولی جو ہے وہ رکھی ہے لیکن یہ بیان کرنے کی یہ صلاحیت یہ اللہ نے انسانوں کو دی ہے اور چونکہ یہاں پہ انسانوں کا ذکر ہے جنات کو بھی اللہ نے یہی صلاحیت یہ دی ہے اللہ مح بیان تو یہ تمام یہ اللہ یہ رحمان ذات کی نعمتیں ہیں قرآن کی تعلیم دینا انسان کی پیدائش اور اسے بیان کرنے کی صلاحیت یہ دینا یہ ارحمان وہ عام مہربان ذات ہے علم القرآن اس نے ہے قرآن خلق الانسان پیدا کیا ہے انسان کو عالمہ البیان اور سکھایا ہے اس انسان کو بیان کرنا واخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین